شہی ہر چیز کے پیدا چیز اس کی اور وہ اللہ اللہ رب شراہلی صدری و یسرمریلسانی رب ربلی علما میرے محترم بزرگ عزیز ہو آپ دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کو کرایہ شہر کے اندر بدنامی لگائی اور پھر جیل کے اندر ڈال دیا یہ امتحانات آتے ہی رہتے ہیں انسان پہ تو انسان گھبرائے نہیں ان امتحانات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمتیں ہوتی ہیں راز ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی عرصہ جیل کے اندر تنہائی کا مل گیا تو یہ اللہ کی حکمت نہیں تنہائی کا مل گیا جیسے خواجہ محضوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اللہ نے ایک خلوت دینی تھی مرات بلند کرنے تھے کہ اکیلے ہو کے مجھے یاد کریں جیل کی تنہائی کے اندر تو جیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مرات بلند کرتے ہیں انسان گھبرا نہیں میں تین دفعہ جیل کے اندر گیا ہوں سن تریپن کے اندر تحریر ختم نبوا چلی تھی آپ کی کراچی کی جیل میں آیا پھر اس کے بعد کے نظام مصطفیٰ چلی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پھر ہم ڈیڑھ مہینہ تقریباً رحیم بہار سن جیل کے اندر رہے اس کے بعد میرے اپنے مہربان دوستوں نے بریلونی دیوبندوں نے مجھے قید کرا دیا سمجھے پھر کچھ پھر رہا یہ اپنے جی اپنے ہوتے ہیں منز بے گان گا ہر گل نن عالم کرانچے کر دامش نہ ہمیں بیگانوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا اپنوں سے ہوتا ہے اللہ کار بک الکار تو تین دفعہ مجھے خود جیلوں میں جانا پڑا تو آپ با ہمت رہیں جیل آئے گی ہاں آ جیلوں سے گھبرانا نہیں چند یاری لگانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے عشق کا امتحان لیں گے میرے شائخ نے مجھے وظیفہ بتایا حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت ہے نا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الہی اللہ الح الق کہ اس تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تین سو تیرہ دفعہ پڑھنا ہے اب ادھر تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نا آدمی کو کبھی جاگ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اور تین سو تیرہ دفعہ پڑھنا چالیس دن وہ وظیفہ وہ اسے جیل میں ہوا اسی جیل کے اندر بڑی آسانی سے ہوا تو خلوت کے اندر انسان بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے تو حضرت جیل میں چلے گئے خلوت کے اندر الحمدللہ للہ آپ بھی اللہ کو یاد کرتے تھے اور جیل کے ساتھی جو تھے ان کو بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے حق بیان کرتے تھے و و یہ سیاقہ شہید جو ابھی و و و و و و و آپ کے سامنے تفسیر پڑھا رہا ہے پہلے پہلے تفسیر کہاں پڑھی تھی میں نے اسی جیل کے اندر پڑھی تھی سمجھا جی بالانعبدالرشید غازی کے دادے کو پڑھائی تھی بتایا نا میں نے یہ بھی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی اور ایک اللہ نے کرم فرمایا کراچی کے ایک ساتھی ہیں وہ مجھے فرمانے لگے حرم پاک میں مجھے تفسیر پڑھاؤ تو بیت اللہ شریف سامع تھا مسجد حرام میں ان کو بھی کوئی نہ کوئی پڑھاتا رہا وہاں اس کریم کا کرم ہے حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ بھی فرماتے تھے اور جو قیدی تھے نا وہاں ان کے ساتھ آپ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے جب آپ محبت کرتے تو قیدی بھی محبت کرتے تھے تو ایک دن ایک قیدی نے عرض کیا حضرت آپ میرے محبوب ہیں مجھے آپ سے محبت ہے پر توبہ کر آئندہ یہ بات نہ کرنا اس نے عرقیہ حضرت کیوں پر میں جس نے میرے ساتھ محبت کی مجھ پہ آزمائش آئی میرے باپ نے میرے ساتھ محبت کی یعقوب علیہ السلام نے آزمائش آئی بھائیوں نے کہاں ڈال دیا کوے میں ڈال دیا پھر مجھ کو بےچا <laughs> یہ تو باپ کی محبت کا نتیجہ پھر ذلیقہ نے میرے ساتھ محبت کی جیل بھجوا دی <laughs> مہربانی کرو میرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو یہ محبت ہے کوئی عام چیز نہیں جذبہ ناکامی دری راہ کام نیس راہ عشق سیں رہے ہمام ہم نیش یہ عشق و محبت کی راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں سمجھا جی سخت ہوتی ہیں یہ ہمام ہم نہیں کہ سے آپ باہر نکالاؤ ہاں یا حلوہ خوری نہیں عشق ہے جتیاب حضرت بھی جیل میں گئے اور آپ کے ساتھ اور دو آدمی بھی جیل میں پہنچے وہ تھے بادشاہ کے ملازم ایک بادشاہ کا خباز تھا باورچی بھائی باورچی جو کھانا پکاتا ہے اور دوسرا ساقی تھا پانی پلاتا تھا شراب پلاتا تھا ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے رہے تھے پکڑے گئے جی، آپ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور مقدمہ دربار کے اندر پیش آئے کہ ان میں سے کس نے زہر دی اور کون مجرم ہے الزام دونوں پہ تھا شک تھا آیا زہر دینے والا خباز ہے یا ساکی ہے وہ بھی آ گئے جی حضرت یوسف علیہ السلام و ہاں کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھتے ہیں خباز نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے سر پہ ٹوکرا جانتے ہو نا اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں ساکی نے یہ خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں جیسے پلاتا تھا بستور صاحب تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر مشہور ہو گئی وہ ایک معنی پڑھا تھا میں نے تعبیر الحادیث کا کہ اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیریں بھی ان کو بتائیں گے سکھلائیں خواب کی تعبیر بہترین دیتے تھے حضرت انہوں نے عرض کیا حضرت خواب کی تعبیر دو حضرت فرمانے لگے دیکھو بھائی خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتاؤں گا کھانا آنے سے پہلے کھانے کو کوئی دیر ہے لیکن ہمارے ذرا درد دل بھی سن لو ہم؟ ہمارے درد دل بھی سن لو میرے درد دل دیکھے ہیں درد دل میرے ایا ہیں عشق کے آثار میں آنسوں اشک خوں کر تاس پر ہے صورت اشعار میں پہلے میرے درد دل اٹھے ہیں پھر آنسو آئی ہیں پھر آنسو میں نے آپ کو اشعار کی صورت کے اندر حاضر کر دیے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہیں میرے آنسو آج کے آئے تو حضرت نے فرمایا میرے درد دل تو سن لو میرے درد دل یہی ہے کہ میں اکیلا ہوں کوئی میرا ہم نوا نہیں ہے سارا مصر شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے بت پرست ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا فرد ہوں ہم واہ دہلا شری خدا واہ دہ کے پجارے ہیں بت پرستھن نہیں ہیں یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے توحید کی تبلیغ کیا نہیں تو میرے محترام آپ بھی جہاں جائیں نہ تبلیغ کیا کریں ضرور کیا کرو ابھی ایک میرا دوست آیا جس نے خود کتاب چھپائی ہے یہ عمرے پہ جا رہا تھا تو میں نے اس کو بڑی محبت و پیار سے کہا کہ آپ کی داڑھی مشت کے برابر نہیں ہے پہلے سے تو کچھ الحمدللہ تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن حضرت کی بارگاہ میں جا رہے ہو سوچ کے جاؤ کہ عظیم بارگاہ میں جا رہا ہوں امتی ہوں حضرت کا جب میں نے یہ بات ہوئی تو زار و زار رونے दिण لگا ہے کا تو اس نے کہا استاد جی اب بالکل میں نے آپ کے سامنے توحبہ کرا زیرو طرح کا بھی دیکھ سمجھا توبہ ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ مشتباری گا اب وہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے وہ میسج ہوتے ہیں نا بھیجتے ہیں کچھ پیغام وہ میرے پاس آ رہے ہیں اس کے اللہ قبول فرمائے دیکھو جی یہ ساتواں حال ہے حال نمبر کتنی سات داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر فاتیان کا منہ دو نوجوان بھی کر سکتے ہو دو غلام بھی قال عہد ہما بیان خواب ان دو میں سے ایک نے کہا بے شک میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ نچوڑ رہا ہوں میں انگوروں کو لفظ کون سا ہے جی خمر ہے غور کرو کیا لفظ ہے تو شراب کو نچوڑا جاتا یہ انگوروں کو تو نچوڑا تو اس نے انگوروں کو لیکن وہ انگور آگے کیا بننے تھے تو بیت بار ما یول کے سمجھ رہے ہو نا وہ آگے کے لحاظ سے بیت بار ماں یول کے ان کو کیا کہہ رہے ہیں شراب کے آگے شراب بننی تھی نچوڑ رہا ہوں میں انگور کو شراب بنانے کے لیے یہ مانا نچوڑ رہا ہوں انگور کو شراب بنانے کے لیے یا سیدھا سادہ مانا کارلو نچوڑ کا منع نہ کرو کیا مانا کرو بنا رہا ہوں کس کو شراب کو بکال دوسرے نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اٹھاتا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹیاں کو لوگ کھا رہے ہیں پین دے اس سے خبر دے ہم کو ساتھ تعبیر اس کے انا نرا کا علت ہے ماکبل کی اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں تو کو بہت سن سے نیکوکاروں و کاروں سے کال اللہ یاتی کما تسلی حضرت نے فرمایا تعبیر بعد میں دوں گا اب تسلی سن لو فرمایا نہ آئے گا تمہارے پاس کھانا جس کو دیے جاتے ہو مگر بتلا دوں گا تم کو تعبیر ایسی پہلے کہ آئے تمہارے پاس یہ دوپہر کا جو کھانا کھاتے ہو نا بارہ بجے اس سے پہلے تعبیر بتا دوں گا ایک معنی دوسرا معنی سنیے جی وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحب واحد تو تھے نہیں تھے تھے نا وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کہ آج مرغی آئے گی یا آج دال آئے گی صاحب بھائے تو تھے صاحب فراست بھی تھے تو پہلے بتا دیتے تھے کہ اس کو قیدیوں کو کہ آج مرغی کھاؤ گے آج دال گے آج پلانگ کچھ کھاؤ گے اے اب یوں ہوگا آپ نے فرمایا دیکھو بھائی میں تمہارے سامنے روزانہ ایک بات کرتا ہوں اور سچی نکلتی ہے تو تعبیر بھی میری کہ ہوگی سچی وہ کیا ہے کہ نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جس کو دیے جاتے ہو مگر میں بتلا دیتا ہوں تم کو اس کی حقیقت پھر یہاں تعویل کا من کیا ہوگا حقیقت پہلے آنے سے یہ دونوں معنی سمجھا دیں آپ کو اچھا جی ضال کو ماں تحدیث نعمت بطور تحدیث نعمت کے فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے یہ اس قبیلے سے آئے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے نہ میں کاہن ہوں نہ نجومی ہوں یہاں لکھ لو ایک کاہن نجومی بتا دیتے ہیں نا سٹ ہیں عیب کی خبریں بتاتے ہیں کبھی جھوٹھی ہی کبھی کچھ نہ میں کاہن نہ نجومی انی ترق مل رہا اب تبلیغ کر رہے ہیں جی تبلیغ یوسف بے شک میں نے چھوڑا ہے مذہب اس قوم مصروں کا یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت پرست ہوں یہ مصر کی جو قوم ہے میرا مذہب ان والا نہیں ہے مشرق ہیں بہت پرست ہے بے شک میں نے چھوڑا ہے مذہب اس قوم کا جو نہیں مان لات سات اللہ کے وہ آخرت کے من کر ہے وقت ابا تو مل تو تقلید تکلید صالحین اب دیکھو تقلید ثابت ہو رہی ہے نہیں تو نیکوں کی تو تقلید کرنی ہے ضروری ہے اتباع کی مذہب اپنے باپ دادا کی یعنی ابراہیم اسا کو ماکان لنا نہیں باستے ہمارے یہ کہ شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور اوپر لوگوں کے لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے یا صاہبائی سج یہ سب تبلیغ آ رہی ہے اے میرے دو ساتھی جیل کے کیا رب متفرق بہتر ہیں یا اللہ جو کہ ایک ہے غالب ہے میں مثال دیتا ہوں مواحد کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاک دامن عورت ہو کیا پاک دامن عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے سوا کسی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی پاک دامن عورت سمجھے اور مشرق کی مثال ایسے ہے اس عورت فاہشہ کی طرح جس کے سو یار ہوں وہ فاہشہ عورت جس کے کتنی یار ہوں سو یار ہوں مشرق کا کام کا کبھی شباز قلندر کی قبر پہ جائے گا وہاں کام نہ بنا تو یہ مکلی چلا جائے گا مکلی کا قبرستان ہے نا ادھر ٹھکے کے ساتھ वहाँ पीरों के पास काम नहीं बनेगा तो भिटाई साहब के पास चला जाएगा वहाँ काम नहीं बनेगा तो सच्चल सिंह के पास चला जाएगा वहाँ काम नहीं बनेगा तो फिर शक्खर के अंदर और कोई बुजुर्ग होंगे वहाँ चला जाएगा इधर काम नहीं बनेगा तो मुल्तान भाग जाएगा <laughs> चंद्री थी या नाई चंद्री रन थी ना تو مشرق کی مثال ایسے ہے جیسے گندی عورت ہو خراب عورت ہو اس کے سو یار ہاں ایک جگہ اس کو ٹھکانا نہیں ہوتا اور مواحد کی شان یہ ہے کہ صرف اللہ پہ اس کی نگاہ ہوتی کس پہ نگاہ ہوتی ہے اللہ کی ذات پہ نگاہ ہوتی ہے آہ! فرماتے ہیں نا اپنا خواجہ مزور رحمتہ اللہ علیہ سبحان اللہ باتن میں میرے یارب بس جائے ذات تیری اے اللہ میرے اندر میں تو آیا باتن میں میرے یارب بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا تجا میرے دل میرا دل تیرا مقام بن جائے ہاں باطن میں میری یارب آ جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا آہ. آہ, میرا دل تیرا ٹھکانہ بن جائے یہ ہے کی شان مشرق اس کی طرح ہوتا ہے اس عورت کی طرح جس کے سو یار ہوں یہ ارباب ہوں کیا رب ایک بے تر ہیں یا اللہ جو کہ ایک ہے غالب ہے ماتا بدون نہیں عبادت کرتے تم سوائے اللہ کے مگر چاند ناموں کی کے نام رکھے تم نے تمہارے باپ دادا نے نہیں اتارا اللہ نے ساتھ ہے ناموں کے کوئی دلیل یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں یا نہیں یہ مشرق جی اپنی طرف سے نام لگ دیتے ہیں کہتے ہیں فلاں ہمارا داتا ہے فلاں ہمارا گھنج بخش ہے خزانے بخشنے والا فلاں ہمارا دست گیر ہے فلاں ہمارا مشکل کشا ہے فلاں ہمارا غریب نواز ہے یہ اپنی طرف سے لقب دیتے ہیں نام رکھتے ہیں خدائی نام ان کو دے دیتے ہیں ان الحکم اللہ للہ نہیں فیصلے سارے مگر اللہ کے لیے حکم کیا اس بات کا کہ نہ عبادت کرو کسی ایک ہی سوائے اس کے ذالک کا دین و قیم یہی ہے دین مضبوط جو میں نے بیان کیا توحید لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مشرق بن جاتے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھ کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں یا نہیں تبلیغ کر رہے ہیں تو بابا اسی طرح تم بھی اللہ کا دین پہنچایا کرو سمجھے ڈبلیو ڈبلیو میرے پاس دیہات سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے تو پہلا سوال میں ان سے یہ کرتا ہوں کہ تمہارے بستی میں مسجد کا کیا حال ہے خدا کا گھر آباد ہے یا نہیں آباد یہ میں سوال کرتا ہوں کون امام ہے پانچ وقت ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے کیا حساب ہے جہاں نہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم کہ وہاں مسجد کو آباد کیا جائے کوئی امام دیا جائے کہ یہ کوشش کیا کرو اللہ کے گھروں کو آباد کرو یا ساہ بھائی آپ جی تبلیغ تو کر لی آپ کیا بیان کر رہے ہیں بیان تعبیر لکھو تبلیغ کے بعد بیان تعبیر اے میرے جیل کے دو ساتھی اما ہاد تم میں سے جو ایک ہے نا ساکی آہد و کے نیچے کا لکھنا ہے ساکی پس پلائے گا اپنے اپنی سرکار کو شراب یہ رب بہ ہے نا اے رب کی اضافت کی جا رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رب کی اضافت اگر کرو نا غیر معقول چیز کی طرح وہ تو جائید ہے جیسے کہتے ہیں الدار کیا مالے کے دار یہ جائز ہے نا لیکن زبر کی طرح نسبت کرنا ٹھیک نہیں یوں نہیں کہہ سکتے فلانون ربی فلانا میرا کیا ہے رب ہے یا رب و زائد ہے لیکن ادھر رب کی اضافہ جو ہو رہی ہے پہلی شریطوں کی ہے کیا ہے حضرت کی شریف میں جائید نہیں پس پلائے گا اپنی سرکار کو شراب مطلب یہ کہ نجات پا جائے گا رہا دوسرا آخر کے نیچے لکھو یہ خباز خباز نہ لکھ سکو تو باورچی لکھو پائیو السلام اس پہ جرم ثابت ہوگا اصولی پہ چڑھایا جائے گا پس کھائیں گے پرندے اس کے سر کو اوزیالہ عمر مقدر ہو چکا وہ معاملہ جس کے بارے میں تم تعبیر پوچھتے تھے مقدر ہو چکا بھائی یہی ہے اللہ کی وحی بھائی تحقیق تو یہی ہے کہ خود انہوں نے خواب دیکھے تھے خود دیکھے تھے خواب غلط نہیں لیکن بعض تفسیر نے ایسے لکھا ہوا ہے وہ ضعیف قول ہے کہ خواب نہیں دیکھا تو ایسے اپنی مرضی سے جھوٹ بنایا تو حضرت نے فرمایا جھوٹ ہو چاہے سچ ہو معاملہ کیا ہے مقدر ہو چکا وقال علی <لِلَّذِي> سبب آدی کا استعمال سبب کا استعمال جائد ہے سبب آدی کبھی کبھی خلاف اولہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی خلاف اولہ ہو جاتا ہے لیکن سبب آدی کا استعمال جائد ہے سب آدی کا استعمال حضرت نے بھی کیا حضرت نے فرمایا اس کو جس کے متعلق یقین تھا کہ یہ کیا پائے گا نجات پائے گا ساکی کہ بھئی تو جائے گا آخر بادشاہ کو شراب پلائے گا تو میرا تذکرہ کر دینا وہاں کہ ایک مجرم ہے قیدی ہے اس کے اندر اس کے اندر جیل کے اندر حقیقت وہ مجرم نہیں ایسے مجرم قرار دیا گیا ہے اس کی تحقیق کرو لیکن وہ اللہ کا بندہ بھول گیا اے عیشارام کے اندر جو آیا بھول گیا یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ کو نہ کر سکا اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے پھر آئے دیکھو جی اور کہا واسطے اس شاس کے کہ ذنا یقین کیا کہ تحقیق کو نجات پانے والے ہم دو سے تذکرہ کرنا میرا نزدیک سرکار اپنی کے لیکن بلا دیا اساکی کو شیطان نے ذکر ہی جو ہے سال میں ذکرہ رب -e ذکرہ رب اصل میں ذک کرا یوسف ربلیو شہید ذکر میں کا ہے ذکر یوسف رب ہی یہ اضافت کر دیتے ہیں ادنا ملاسط پہ جا پہ ذکر یوسف کا نزدیک رباپ نے کہ بلا دیا ایک معنی تو یہ ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا اب دوسرا معنی سمجھو دوسرا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ اس کو نہ کہتے اپنا معاملہ کس کے حوالے کرتے اللہ کے کہ, کہ اے اللہ تو, تو نے مجھے نجات دینی ہے تو شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بلا دیا خدا کا نام لینا شیطان تو وہ ڈالتا ہے اور بھول چوک ہے بھی ما اب دوسرا معنی دی فان صاح پہ ہو ضمیر کا مرجع کون تھا اب کون بنے گا یوسف کو شیطان نے اپنے رب کا ذکر یوسف رب کی ضرورت نہیں اپنے رب کی یاد پر ٹھہرے رہے جیل کے اندر چند سال چند سال کتنی تھے بعض حضرات تین سال کہتے ہیں بعض نو کہتے ہیں نو تک شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کلین ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں